معرفت و علم علمیث علم حدیث کی اقسام کی معرفت پہچان کی کوئی خاص بات ہے تعریف پہچان سلیمان الخطابی رحم اللہ ان اللہ ہم ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ سے روایت کیے گئے ہیں اس کے انہوں نے کہا اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ حدیث اس کے اہل کے ہاں تین اقسام میں منقسم ہوتی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے الحسن معریفاج مخرج مخراج حسن وہ ہے جس کا مخرج معروف ہو وہ رجالو رجالوہ اور اس کے رجال مشہور ہوں وقال اور کہا وعلیه مدار اکثر الحديث اسی پر و مدار ہے اکثر حدیث کا وہ ہے الذي يقبله اکثر اور یہ وہ ہے کہ اس کو اکثر علماء قبول کرتے ہیں وہ یستعمله عامه اور عام فقہا اس کو قبول کرتے ہیں اور مدی اور عدی الله عنہ اور ہم روایت کیے گئے ہیں ابو عیسیٰ ترمدی سے کہ انہد بالحسنی کہ وہ بالحسن سے مراد لیتے ہیں اللہ یا ہی من پی میں کہ اس کی سند میں ایسا کوئی راوی نہ ہو جس پر کزب کی تہمت ہو ولا کئی ایک سندوں سے روایت کی گئی ہو مقال بعد مطرین نے کہا الحدیثی غرف القریب المشتمعن وہ حدیث جس میں قریب مشتمل ضعف ہو وہ حدیث الحسن وہ حسن حدیث ہے وہ یسما روبی ہی اور اس پر عمل کرنا درست ہے یعنی ایسا ایسی حدیث جس میں تھوڑی سی کمزوری ہو ہلکا سا میں نے کہا دا کل حاد مستبہ من لا یشف الغلی یہ سارے کی ساری جو تعریفیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مبہم قسم کی ہیں یہ لا لاشف الغلیل پیاسے کو شفا نہیں دیتی مطلب طالب علم کو سیراب نہیں کرتی کوئی خاص فائدہ نہیں دیتی اس سے حسر عدیز کی کوئی خاص پہچان حاصل نہیں ہوتی ولی سفی ماد مدی الخطی ماسر میں نے صحیح اور جو بات امام ترمدیہ خطابی نے ذکر کی ہے اس میں حسن اور صحیح کے درمیان فرق کرنے والی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے جامع ان بینافی کلامی مولاحد مواقع قسم اور میں نے اس میں گہری نظر ڈالی اور گہری بحث کی ان کے کلام کے اطراف کو جمع کرتے ہوئے اور ان کے استعمال کی جگہوں کا ل... کو ملہود رکھتے ہوئے تو میرے لیے یہ بات کھلی اور واضح ہوئی کہ حسر حدیث کی دو قسمیں ہیں احدہما ان میں سے ایک الحدیث رجالی لم تطب وہ سند وہ حدیث جس کی سند مستور راوی سے خالی نہیں ہے کہ جس کی اہلیت ثابت نہیں ہوئی سم غفا فیما لیکن وہ غفلت والا بہت زیادہ خطا کرنے والا بھی نہیں ہے اپنی میں یات میں وہ اللہ ہو متحم اور نہ ہی وہ متحم بال ہے حدیث میں یعنی لم یز ال فی الحدیث حدیث میں جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اس سے ظاہر نہیں ہوا ولا سبب ان آخر اور نہ ہی کوئی اور سبب, سبب جو فاسق بنانے والا ہو وہ یقول متن الحدیث اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ حدیث کا جو متن ہے قدرفا وہ معروف بھی ہو بھی انروب یا مثلا ہوں بن بن آخر کہ اسی کی مثل یا اسی کی طرح دوسری سرحد سے بھی وہ روایت ہو اور اکثر یا کئی ایک دیگر سندوں سے مربی ہو حتا دا حت تاز بھی متابا من تاب آ الا متری ہی او بیما لاہو من من شاہدین وہ مضبوط ہو جائے مطابعت کے ساتھ کسی تاب کے ذریعے جو اس کا رابی ہو الا متری ہی اسی کی مثل او بیما لاہو من شاہدین یا کسی شاہد کے ذریعے شاہد کیا ہے ہوا و رو حا وہ دوسری حدیث کا وارد ہونا ہے اسی طرح سے منکرا تو اس کے ذریعے وہ شاد اور منکر ہونے سے نکل جائے گی وہ کلام ترمدی الحاد القسم ترزل اور امام ترمدی کے کلام اسی قسم پر ہی اترتی ہے القسم الثانی دوسری قسم حسن حدیث کی وہ ہے رابی, ہی من نبی کہ ان کے رابی صدق اور امانت میں مشہور ہوں غیر لم لیکن وہ صحیح کے رجال کے درجے تک نہ پہنچے ہوں لیکن یکسر فٹ افتبل اطخان کیونکہ وہ حفظ و اتقان میں ان سے کمزور ہیں تام و ضبط نہیں خفیف و ضبط ہیں وہ کافای ماں میں یا ادو ما یون فردیتی من کرن مِن اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی حالت سے بلند ہو جس کو کہ انفراد کے وقت اس کی حدیث کو من، منکر قرار دیا جاتا ہے یعنی اتنا بھی کمزور نہ ہو کہ اس کی اکیلے کی روایت منکر بن جائے سلامت پونہ اور اس یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ سال سالم ہو بچی ہوئی ہو اس کے معلل معلول ہونے سے وہ الحاظ القسمیت نزل الکلام الخطابی اور امام خطاب، خطابی کا کلام اسی قسم پر اترتا ہے فحاد اللہ ذاکر یہ وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یہ کیا ہے جامع تفرقہ کلام بالاگانہ کلام ہوں جو یہ بات جمع کرنے والی ہے ان تمام تر لوگوں کی کلام کو جن کی کلام ہم تک پہنچی ہے اس بارے میں مکان ترمتی داکار احدل حسن گویا کہ امام ترمودی نے حسن کی ایک نو ذکر کی ہے واضح کر امام خطابی نے دوسری نو ذکر کی ہے مختصر اس نے اختصار کیا ہے اکتفاق کیا اور میں سے ہر ایک نے اس قسم کو ذکر کرنے پر جس کو اس نے سمجھا کہ یہ قسم سمجھنا مشکل ہے اس کی اس نے تعریف کر دی ہے لا اور اس سے کیا ہے نظر کیا ہے جس کو انہوں نے مشکل نہیں سمجھا فلا بدا یا پھر وہ بعض سے غافل رہا ہے اور اس کو اس نے چھوڑ دیا بھول گیا و اللہ عالم ہادیل ظالی کا یہ اس کی اصل اور اس کی توضیح ہے وضاحت ہے